الجی میں جب خلون وہ یام جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے پر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بغل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جرا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی تمہیں کہ بابا اس طرح نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کوئی بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفینس دینا پڑے پہلے ہی آفینس لیجیے تو یہاں مرول اللہ سے بل بخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپل کے ناخن لو بول رہا تم وہ اللہ اور بن وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی ساری سوال کر بیٹھے گا اچھا اسکیم صورت بنائے رکھو گے ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت دکھاتے ہیں ابراہ ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو وہاں کرنا کافرین عذاب و اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آگیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ نظیر ہموارا ہوں گے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے کے اندر کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو کے لیے وَلَا يَمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الْآخِرِ اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ آخر پر یہ کچھ شیتان اللہ کرینا کرینا تو ایسے لوگ گیا کہ شیتان کے ساتھی ہے تو جن کا ساتھی شیتان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے پما ذا کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی پر لنو بلّہ یوم آخر اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صدقے کے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وانفکمان اللہ اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وکال اللہ البہم علیمہ اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے ان اللہ یزلم و مسطاً یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لا وہی تک وہ حسنتہ اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اسے دگنا کرے گا بڑھائے گا بڑھوتری کرے گا وہ یوں طبی ہو نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یو طبی لد ہو عظیمہ, خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا عزر دے گا اب یہ آج جو آ رہی ہے آٹھ نمبر مبارکہ کی یہ بڑی اہم ہے یہ وہ شہادت الناس سے متعلق ہے جو سورہ بقرہ میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء شوہداس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے وی آر ریسپانسیبل فار دیر ایٹیچیوڈ اینڈ کانڈکٹ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدمختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے دن یہ یہ کی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری جو سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ فیضا جینا منکلے امت ان بے تو کیا ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی بے بے کا اللہ الا شہیدا اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالت خدا وزیر کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ناؤ دی آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل تو اس کے کیا معنی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی اللہ کا ہے یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اللہ اولا شہیدا اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کڑوا معاملہ ہے اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا نیند انہوں نے خود نیند کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے وکال رسول یا رب نقومی تخت و حال قرآن محاجورہ اور کہیں گے کہ رسول کے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ عبد ابن مسود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے ارض کیا آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حضر حاصل ہوتا ہے لتھواتا ہے سورا انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آئے پر پہنچے پھر کیسا جینا شہید ان وجے شہید ہا تو حضور نے فرمایا ہس بک بس کرو بس کرو اور عبداللہ اب نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی نا بکا اللہ الا شہیدا یوم یم الجی نہ کفر اس دن یہ چاہیں گے کافر وہ الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لو تصوا بہم ال کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے بلا اللہ حدیثہ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یا تقرب السلۃ والسارا اہل ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا یہ سلون قادر خبریں بلبیس اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباصت ہے شناعت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا یا لا تقربوا صلاح وانتم سکارا حتہ تعلموا جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لیے کہ حرام حرام مطلق تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں کوئی کاز اللہ تاب اس کی وجہ آب دات آبود میں بھی بند بھی کرتا ہوں اسی کی جو اس کی تم کرتے ہو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یاطنا بھی ہوئی حتا تالم تک جب تک کہ تم سمجھنے رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ایک تو مدہوشی کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سرل پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتے ہی نہیں قرآن رہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا کہہ کیا رہے ولا جنمن اللہ عبری سبیل تخت سے لو اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق آئی کیا ہو مباشرت کی ہو یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احترام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز سے قریب نہ جاؤ خطہ تختہ سے جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ عادری سبیر اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ رائے یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے بھائی کل تم مرد ہو اور اگر تم ہو بیمار والا سفر آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ بخار بہت تیز ہے کچھ اور ہے معاملہ ہے اولا سفر جو سفر میں ہے اور جہاں احدرط یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضائے حاجت کے بعد آیا ہے النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے پن لم کجے دو مان اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا ممو طَيِّبًا تو تیمم کر لیا کرو لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم فَتَيَمَّمُوا ممو طَيِّبًا پاک مٹی کا اس کا قصد کرو ہم سہو میں اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بن اِن اللہ کا نہ افوفور یقینا اللہ تعالی عفو ہے بہت معاف کرنے والا یہی لفظ جو حضرت عائشہ سے جو بروی ہے دعا لہلت القدر کی اللہ عمّب الفاط طافی اللہ تو افوب ہے تو ہے تو معاف فرمانے والا ام اللہ کا نہ افوفور اللہ معاف فرمانے والا بخنے والا ہے. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا تینتالیس آیات ہیں کہ جن میں کوئی انداز ہے سورہ بقرہ کے شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے عبادات کے ذمن میں تیموم آ گیا اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا اور جو جنسی انار ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے ڈسپلن ہو ضبط نفس ہو ایک ستھرا معاشرہ ہو اچھا ایک خاندانی نظام ہو اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہاں تھوڑا سا کتاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں الم طرح نصیب من الب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا والکتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یشکر بلا لا ان تد البیر وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ یہ جیسے مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنے تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہے اور حضور کی بات سنیں کوئی نہ اسی طریقے سے یہ مدینہ کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر وہ یا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور, اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں اور پاگل بھی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل اور سیکان کو چاہیے کیا حقائق کی طرف نگاہ نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کاہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نا یا حیران کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر اس طرح کے لح اللہ آب کے اندر زندگی گزار رہا اللہ اللہ خیر صلح. تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیٹس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے وہ رید العنطر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے برحریف کر دیں وہ اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ کفاب اللہ وہ کافی ہے تمہارے ولی اور کچھ پناہ ہونے کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نا وہ کہا بلاہ نصیرہ اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے میرا نبی نادو یہ حد رفول ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کی اصل مقام سے پھیرتے ہیں وہ یقینا سمے گا وہ یہ پڑھ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ کہ سمے نہ واقعہ کہہ رہے ہیں حقیقت میں سمے نہ واسائنہ وسما غیر مسمین اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس طاقت سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کوئی آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص وسما غیر مسمین وہ لیم لئیم اور رائنا کو رائنا کہہ دیا ہے ہمارے چڑواہے بالسلطہ اپنے لئیم اپنے زبانوں کو موڑ کر وہ فی فدین اور دین میں تان کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے ولا اگر وہ یہ کہتے سمینا وقان ہم نے سنا اور مانا بسبا منظور اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجیے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے لکان خیر اللہ واقب یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا بہت درست بھی بات ہوتی بلاک اللہ کفرین لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لانت کر دیے اللہ خلیدہ تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر ساس کوئی یہ والدین اوتل کتاب آ مینو بیمان ازلنا کل محکم اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پر جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بکرا اور آل امران میں وہ لکامات تھے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی جی گئی تھی اتر کتاب آ مینو بیمان ایمان لا اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اس جو اس کے کرتے ہوئے آیا ہے, اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل کوئی ایک ہاتھ ہے تو کوئی باقی نہ پاٹ ہو جائے پڈڑا پیٹوں کی, کی طرف موڑ دے چہرہ پیچھے اور گدی سامنے جیسے کہ ساب سب کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں سنجیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اور دل آنا ہوں داننا ساب سبت یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو ساب سب پر ہم نے کی تھی یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں لیکن واقعہ اجمالن جو ہے سورہ بکرا میں آ چکا ہے وکان امر اللہ ام تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے ان اللہ لوش ربھی پہلی مرتبہ یقینا اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا تو اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یکر و ماد ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھیں باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے باپ ہونے کا کوئی امکان نہیں مما یوسف بلّہ فقر افطرا اسم نظیم اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا طوفان بازا ہے اللہ تو ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افطرا ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں الم تجیح مجھے کون انفوسا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلتوا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آرزنگ پیپل آف دی لاڈ سورہ معدہ میں آ جائے گا نہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور دوسرے جو ہے ڈوئمس اور جینٹائل یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو لہسا علیہ فلم سبیر ان کے بارے میں ہم پر کوئی گلشت ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا اور پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان رما حیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بلو یزکی میوشا یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولاز لمن فتیلہ یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اونچے نہیں ہو جاؤ گے آلارفا نہیں ہو جاؤ گے ہاں جو نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فتیل کے برابر بھی دھاگا فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھنی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بکیا کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گٹھنی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجیے وہ فتیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سنی جا سکتی تھی عمد الطحت کا زیب دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ کفا بھی اسما اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے الم تلا نصیبہ مدل کتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یوں منون بگات و یقون کبرو ہا سبیلا وہ ایمان لاتے ہیں بٹے پر اور شیطان پر تاحوت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرقین ہا ا ان اہل ایمان سے تو یوں زیادہ ہدایت پر آہدہ سمیلہ یہ لوگ زیادہ راستے پر ہیں یہ ہوتا ہے زدم جدہ میں اور ظاہر باتوں نے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابت ہے توحید ہے ایمان بالآخرہ ہے موسا کے ماننے والے ہیں توراک کے ماننے والے لیکن جب زدم جدہ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مشین بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے تو ان کا دین بہتر ہے یہ تو گویا کہ بالکل کسی حیثیت ہے ہی نہیں اور اس میں غائب بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوگی, آخر آپ کی بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا لیکن یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ تو سرے سے خالی یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرما دی ہے اور جس کو اللہ ہی نے نادد کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لہم نسیب من منل کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں بادشاہت میں یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں جینٹائل ہیں کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق ام لہم نسیب من الملک بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہوں نے کوئی اختیار اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس فائدہ سا نہ پیرا اگر ایسا کبھی ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا امیا سدون اللہ سلامہ تاہ فضری کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالی نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے اور عطا کر دیا ان میں آخری نبی بھیج دیا امی میں جنہیں حقیق سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں فقد آتنا اعلیٰ ابراہیم الكتاب والحکمت اول ملک آو ناسیم تو ہم نے اعلی ابراہیم ابراہیم, ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی کتاب ملی تورات رات ملی انجیل ملی تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے وہ کہنا اعلیٰ ابراہیم الب اور ہاں بڑی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی حکمت علیحدہ ملی تورات علیحدہ تھی انجیل علیحدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے ب تمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وہاں کہنا ملک العظیم تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا میں استخل فن میں ہوں کل عرب کا ہم لازم اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی